ایسا ہی کیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی الم نخلوکھ فِي قَرَارٍ قرآر إِلَى الا قدرم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 الم نہ جال اور بقیفت احمت نئی لوئ او نل مقد کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا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 وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ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 وَإذا لا يومئذ للمكذبين بعده يؤمنون اے جھٹ لانے والو دنیا میں تم کسی قدر کھا اور فائدے اٹھا تم بے شک گناہ گار ہو